رب بے شک ان لوگوں نے اپنا بڑا نقصان کیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا یعنی قیامت کو انہوں نے تسلیم نہ کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اسے تسلیم نہ کیا یا پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو یاد نہ رکھا اور گناہ کر کر کے اتنے گنا کیے کہ اللہ ناراض ہو گئے اور ان کے ایمان برباد ہو گئے یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی قلوب کہیں گے یا حس ہوتا ما فروت نا فیح ہائے حسرت ہائے افسوس ان گناہوں پر جو ہم نے اس دنیا میں کیے وہم اکبر کیا قیامت کا منظر ہوگا فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اللہ ظہوریم اپنی پیٹھ پر اور اس بوجھ تلے دبے ہوں گے جس کے جتنے زیادہ گنا ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس پر بوجھ ہوگا اللہ سا اما یورون سن لو یہ سب سے برا بوجھ ہوگا جو وہ کل بروز قیامت اٹھائیں گے زندگی باقی ہے توبہ کر لی جائے اور توبہ کی برکت سے گنا معاف ہو جاتے ہیں سچی پکی توبہ کر کے ایک نیک زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے اور یہ دنیا کی زندگی کا کیا ہے ایک نہ ایک دن گزر جائے گی عمل حیات دنیا اللہ لاریموں دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح بے وقت ہے بچے کھیلتے ہیں تو وہ اپنا وقت ایک گھنٹہ دو گھنٹہ صرف کرتے ہیں کھیل کے بعد آپ بتائیے آپ کے سامنے کوئی وجود ہوتا ہے وہ انہوں نے کھیلا ہے اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا ایسے ہی دنیا کے اندر انسان کتنی بھی محنت کر لے آخر کا قبر میں جائے گا تو ساری محنتیں دنیا میں یہیں رہ جائیں گے نیک آما ہی کام آئیں گے ولد دار خیر یتقون اور آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے ضرور بہتر ہے متقی وہ لوگ ہیں جو سچی پکی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے قد نشک ہم جانتے ہیں ان لا زونو الذی یقولون شک جو باتیں کہتے ہیں کافر اس سے آپ رنجیدہ ہوتے ہیں اے محبوب ہم اس بات کو جانتے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہوں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ حضور رنجیدہ ہوں تو اللہ ان کے رنج کو دور فرماتا ہے فرین نہ ہوں لا یوکو نہ کا بس بے شک یہ کافر آپ کو نہیں جٹلاتے اولا کن بھی آیات اللہ بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اولا قدر کسبت رسول قبل اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے انہوں نے صبر کیا اللہ ماں کس زیبو وہ جو کافروں نے انہیں جھٹلایا اور جو انہیں تکلیفیں دیں تو ان رسولوں نے صبر کیا حتا اتا ہوں یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی غلامات اللہ اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے اللہ تعالی ایسے لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے حضور صلی اللہ ع وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول اب ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں دین کا پیغام عام کریں قرآن و حدیث کی دعوت عام کرنے میں جو تکالیف برداشت ہم کریں گے اور جو لوگوں کی طنز و تانوں کو ہم سنیں گے تو اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائے گا قد جا سلیم اور بے شک آپ کے پاس سولوں کی خبریں آگئیں کا نا قبر علی کا اور اگر تم پر ان کافروں کا اعراض شاک گزرتا ہے اس کا تمہیں افسوس ہوتا ہے فعنستا ان تب تغ قن فل دے سر تم سے ہو سکے تو زمین میں ایک سرنگ بنا لو اوس منفر یا آسمان میں سیڑھی لگا لو آیا پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ مگر پھر بھی وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اسایز کریمہ میں کافروں کی ضد کا بیان ہے اور ہر دھرمی کا بیان ہے کہ نشانی تو اسے فائدہ دیتی ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو کوئی وسوسہ ہو کوئی الجھن ہو کافر تو سب کچھ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے ولو شاہ اللہ جم آدا اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا تمام دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے اللہ تعالی نے کسی پر جبر نہ فرمایا اسے مجبور محض نہ بنایا بلکہ جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ وہ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں یا وہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہیں انسان اور جنات صرف انہیں ہی اختیار ہے کہ وہ جنت یا جہنم دونوں میں سے کون سی راہ اختیار کرتے ہیں باقی جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا فلا تک نہ منل پس اے لوگوں تم نادانوں میں سے نہ ہونا اور اس کی حکمتوں کے بارے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہونا نصیحت کون قبول کرتا ہے ان یستجیب یس تجیب الدین نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں اور کافر غور سے سننے کو تیار نہیں ہوتے اور ان کے دل نصیحت کو قبول کرنے سے مردان ہیں اس عیسائیت کریمہ کے تحت مفسرین بیان فرماتے ہیں قرآن پاک جب بھی س قرآن پاک کی طرف رکھ جب قرآ پاک غور سے سنا جائے تو قرآ پاک دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور کافر جو دل کے مردہ ہیں مردہ دل ہیں انہیں یعنی اللہ تعالی جسمانی موت دے گا اور پھر بآس اللہ اللہ انہیں اٹھائے گا کل بروز قیامت ثم پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے وقالو اور کافر بولے لو ذینا ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ان پر نازل کیوں نہ ہوئی کل اے محبوب آپ فرمائیے اِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّنَ آَيَا پیشک اللہ تعالیٰ آیت نشانی نازل کرنے پر قادر ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں مراد یہ ہے کہ یہ جو نشانی طلب کرتے کہ آسمان سے فرشتہ اترے اور ہمیں بتائے کہ یہ سچے نبی ہیں پھر کبھی کہتے کہ ہم غریب ہیں ہمیں مالدار بنا دیجیے ہمارے لیے ایک سونے کا باغ بنائیے جس کی سیڑھیاں چاندی کی ہوں اور اوپر سے آسمان سے ایک کتاب اترتی ہوئی نظر آئے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم ایمان لائیں گے کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے اس طرح کے مختلف وہ مطالبات وہ کیا کرتے یہ مطالبات کرتے اور وہ مطالبات پورے نہ ہوتے تو یہ اعتراضات کرتے اور کہتے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی حالانکہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن پاک عطا فرمایا قرآن کی ہر آیت کو ہم آیت کہتے ہیں کہ بھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا آیت کے معنی ہی نشانی ہے تو قرآن کی ہر آیت ایک نشانی ہے اور کیسی نشانی ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو ایک آیت جیسی بنا کے دکھاؤ وہ نہ بنا سکے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس سراپا آپ موضاد آپ کی آنکھ مبارک بھی موضاء آپ کا کان مبارک بھی موضاء اس کے علاوہ آپ نے سینکڑوں معجزات دکھائے لیکن پھر بھی یہ ان کا مطالبہ کی تھا کہ جو ہم نشانی مانگ رہے ہیں وہ مل جائے اور اس کے بارے میں خائدہ یہ تھا کہ اگر جو یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں وہ بڑی نشانی انہیں عطا کر دی جاتی پھر ان کی مہلت ختم ہو جاتی کیونکہ پھر ایمان بالغیب کا معاملہ نہ رہتا وہ تو غیب کو سامنے ظاہر کر دیا جاتا پھر اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اجتماعی کافروں پر عذاب آتا اور جس طرح طوفان نو میں حضرت نو علیہ السلاۃ وسلام کا انکار کرنے والے ہلاک ہو گئے پوری دنیا کے کافر ہلاک ہو جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین علمین ہے اس محلت کا یہ نتیجہ ہوا کہ کئی کافر مسلمان بھی ہو گئے اور جو کافر مسلمان نہ ہوئے ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں اشارت فرمائے محبوب آپ فرمائیے پیشک اللہ تعالی نشانی اتارنے پر قادر ہے مگر وہ نہیں اتار رہا اس کی حکمت ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَوْئِنِي يَطِیرُ بِجَنَاحَيهِ اشارت فرمایا زمین میں چلنے والا جانور اور وہ پرندہ جو اپنے پروں سے اڑ رہا ہے اللہ اُمَ وہ تمہاری طرح مخلوق ہے تمہاری طرح مخلوق ہے تمہاری مثل امتیں ہیں اس سے مراد مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں تم بھی اللہ کی مخلوق ہو مگر ان میں اور تم میں فرق ہے ایک لحاظ سے یہ کہ ان کی زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے پھر مر کر مٹی میں مل جانا ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے اور تمہیں اٹھنا ہے جنت یا جہنم میں سے کسی ایک جگہ پر جانا ہے دوسری بات مفسرین یہ بیان کرتے ہیں اللہ امامن انسال سے یہ مراد ہے کہ پرندوں اور جانوروں کا نظام جسم کا نظام اور انسان کے نظام میں بہت زیادہ مماثلت ہے جس طرح انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے جانور بھی اسی انداز میں دیکھتا ہے جس طرح ہم کان سے سنتے ہیں جانور کا نظام سننے کا بھی وہی ہے ہمارے جو ہزم کا نظام ہے وہی ہزم کا نظام ہضمے کا نظام جانوروں کا بھی ہے اسی طرح ہمارے یہاں افضائش نسل کا جو نظام ہے وہی نظام جانوروں میں بھی ہے لیکن اگر انسان اللہ کی معرفت نہ رکھے اور شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے بلکہ وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور کو تو مر کر پھر جہنم میں نہیں جانا وہ خود اپنے ہاتھوں جہنم میں جانے کی تیاری کرتا ہے اشاد فرمایا وما مندا زمین میں چلنے والے جانور اور وہ پرندے جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں تمہاری طرح وہ مخلوق ہیں ماں فرنا فل کتاب ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو باقی نہ رکھا اور آنے پاک میں ما کہنا ما یون کا علم ہے اولین آخرین کے علوم کے خزانے ہیں ثم الى پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے والذین کرزہ بو بھی آیات وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سمم و بکمن بہرے ہیں اور گونگے ہیں پھر ولومات اندھیروں میں ہیں آنکھ تو ہے آنکھ دیکھتی بھی ہے لیکن حق دیکھنے سے ان کی آنکھ اندھی ہے کان بھی ہیں کان سنتے بھی ہیں لیکن حق اور ہدایت کی بات سننے اور سمجھنے سے کان آری ہیں ہے میں یش اللہ جسے اللہ چاہے گمراہ فرما دیتا ہے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت اس کے مقدر میں باقی نہیں رہتی وہ میں یشا یا جو علام مستقیم اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پر کر دیتا ہے اس دن سے مستقیم ہے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفی فرما یہ بار بار عذاب مانگتے اور کہتے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ سورت الانعام مکئی مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس زمانے میں جو حالات تھے کہ کفار مکہ شر کیا کرتے بتوں کی پوجا کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا کل اے محبوب آ فرمائیے ام ذرا تم بتاؤ ان اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے او ات کم یا تم پر قیامت آ جائے غیر اللہ تد کیا اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اس وقت پوجا کرو گے ان کن تم اگر تم سچے ہو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان کا زمین خود ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ایسے عذاب کے وقت وہ اللہ ہی کو یاد کریں گے بل ہوں تد بلکہ تم اللہ ہی کو یاد کرو گے یکشیف ماں تدڑو ان پھر اگر وہ چاہے گا تو تمہاری مشکل کو جس مشکل میں تم اللہ کو یاد کر رہے ہو وہ دور کر دے گا وہ تن سو نم اور تم ان بتوں کو بھول جاؤ گے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو خیر یہ تو مشرقوں کی مذمت ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کتنا بھی گناہگار مسلمان ہو نماز ایک نہیں پڑتا اور گناہوں میں پڑا رہتا ہے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس پر مشکل آتی ہے تو اسے اللہ ضرور یاد آتا ہے یعنی اس کا زمین منامت ضرور کر رہا ہے اس نے اپنے زمین کی آواز کو دبا دیا ہے اور گناہوں میں یہ آواز دبی ہوئی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے اب نیا وار کیا ہے وہ نیا وار یہ ہے کہ لوگوں کو ماڈرن روشن خیال ہونے کا تصور دے کر یہ تصور دیا جائے کہ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو یہ بالکل صحیح کر رہے ہو جب گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے اور زمین کی آواز کو ایسا دبا دیا جائے کہ وہ مشکل میں بھی نہ اٹھے تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ مشکلات میں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے